جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل کا درس جاری ہے کشف شروعات غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ ہم کر رہے تھے اور آج کی نشست میں میں تین غلط فہمیوں کے بارے میں بات کروں گا جن کا تعلق علم اور علماء سے ہے پہلا سوال یہ ہے پہلی غلط فہم یہ ہے آج کے درس میں کہ یہ جو جہادی فکر ہے یا جو لوگ یہ کہتے ہیں آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے یہ جہاد ہے اور اسے ہونا چاہیے آخر ان کے ساتھ بھی تو کوئی علما ہے یہ لوگ جو آج جہاد کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے ان کے پیچھے بھی تو علماء اور ان علماء نے بھی قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے یہ بھی تدبر کرتے ہیں اللہ تعالی کی آیات کی حدیث کی شرح یہ بھی پڑھتے ہیں سیاسی تہ انہوں بھی پڑھی ہے حدیث کی دیگر کتابیں انہوں نے بھی پڑھی ہے یہ اپنے علماء سے علم حاصل کر چکے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی بات ہم کیوں مانیں اور یہ کیوں ضروری بات ہے کہ یہ صرف آپ ہی حق پر ہوتے ہو ہمیشہ ان کے ساتھ بھی علماء ہیں تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں اتنے ہی نہیں بلکہ زیادہ تر آج کے دور میں زیادہ تر علماء انہی کی تائید کرتے ہیں جو آج جہاد کے راستے پہ چل رہے ہیں تم روکنے والے ہو تمہاری تعداد کتنی ہے لیکن جو تائید کرتے ہیں ان کی تعداد کو دیکھو آپ گن نہیں سکتے اتنے علماء آج کل کے دور میں پوری اسلامک دنیا میں آپ دیکھ لیں پاکستان ہے مصر ہے عراق ہے افغانستان ہے جتنی بھی مسلم ممالک ہیں وہ سارے تائید کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے خود کیا خود کچھ حملے ہوں چاہے یہ جو ہمیں نظر آتا ہے اپنے دفاع کے لیے اپنی جان دینا اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے جتنی بھی کاروائیں ہو رہی ہیں یہ سارے کے سارے دفاع ہیں جو ٹاور گرے ہیں امریکہ میں وہ بھی جہاد تھا جو چھپ کے سے قتل کیا جاتا ہے لیڈروں کا یہ بھی جہاد ہے تو آخر آپ کے ساتھ ہے ہی کون اس غلط فہمی میں ایک نہیں دو غلط فہمیاں ہیں پہلا غلط فہمی یہ ہے کہ اس سوچ کے ساتھ بھی تو علماء موجود ہیں تو ان کی بات کیوں نہ سنے اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ تعداد زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کون ہے چند عالم نے اگر یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ آج کل کے دور میں یہ جہاد نہیں ہو رہا تو ہم ان کی ماننے کیا تو دوسری غلط فہمی تعداد کی اور تیسری غلط فہمی ہے جب ان دو غلط کو میں جواب دے دوں گا کہ ایک تیسرا سوال اٹھتا ہے وہ اٹھا ہے کہ آخری یہ سوچ کہاں سے آئی آج کل کے دور میں اگر یہ سارے کے سارے غلط ہیں اور اپنے ثابت کر دیا غلط ہے غلط فہمی تھی آپ نے ازالہ کر دیا ہے آخر سوچ آئی کہاں سے آج کل کے دور میں کہاں سے یہ سوچ آئی وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس سوچ کو اس امت میں پھیلا دیا اس کا بھی انشاءاللہ جواب دیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بعض علماء اس سوچ کے ساتھ ہیں یہ بات درست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض علماء نے یہ فتوی دیا ہے کہ یہ جہاد ہے اسے کرنا چاہیے اپنے ایم کے مطابق جو ام اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ فتوی دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کیا علماء معصوم ہیں کیا علماء سے غلطی نہیں ہوتی فتویٰ میں میں زیادہ لمبی بحث اس پہ نہیں کرتا ہوں ایک تاریخی واقعہ بیان کرتا ہوں ایک عظیم واقعہ ہے اس نے تاریخ کو ہلا کے رکھ دیا ہے اس ایک واقعہ نے اور علماء نے اس واقعے سے بہت سبق سیکھے ہیں تو آج پہلے یہ واقعہ بیان کرتا ہوں میں پھر اس, اس, اس واقعہ سے جو عظیم سبق اور پیغام ہے میں وہ بھی آج انشاءاللہ بیان کرتا ہوں واقعہ ہے فطرت ابن الاشاف مشہور واقعہ ہے تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے جس نے دیکھنا ہے مزید میں واقعہ بیان کر رہا ہوں مختصرا جس نے مزید تفصیل دیکھنی ہے تفصیل ابن کثیر ال نہای ابن کثیر کی تاریخ کی کتاب جو ہے سن اکاسی ہجری کے حالات میں یہ قصہ یہ واقعہ دیکھ لیں اور ابن الفیر کی جو طریقی کتاب ہے الکامل لی ابن اثیر وہاں پر بھی دیکھ سکتا ہے سن اکاسی ہجری کے حالات عبد بن اشرف یہ حجاد بنوسی کے فوجیوں کا سپاہ سلار تھا جنہیں حجاد بن یوسف نے ترک کی طرف بھیجا جہاد کرنے کے لیے اور اس شخص کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ تھے مجاہدین تھے اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ترک پر جب حملہ کیا تو آہستہ آہستہ کافر دشمن کو شکست ہوتی گئی اور وہ ان کا جو بادشاہ تھا رتبیل وہ ایک شعر سے دوسرے شیئر کی طرف بھاگتا رہا ایک شعر فتح ہوا وہ اس کو چھوڑ کے دوسرے شعر کی طرف چلا گیا پھر وہ فتح ہوا پھر تیسرے کی طرف پھر وہ فتح ہوا اس طریقے سے یہ جہاد جاری تھا اور کافر دشمن جو ہے وہ نقصان پہ نقصان اٹھاتا رہا تو اب دن ایشاف نے ایک خط لکھا حجاج بن یوسف کے نام اور اس خط میں اس نے لکھا ہے کہ میں اور میری فوج جو میرے ساتھ ہے ہم کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرنا چاہتے ہیں جہاد کو روکنا چاہتے ہیں آدھا ملک ہم نے فتح کر لیا آدھے سے زیادہ فتح کر لیا ہے اور مسلسل یعنی سال سے زیادہ مدت گزر چکی تھی مسلسل ہم نے یہ جہاد جہاد کرتے رہے ہیں تو رس کا موقع نہیں ملا اور جو زمینیں ہم نے فتح کی ہیں وہاں پر کسی کو متعین بھی نہیں کیا یعنی اب ایک شہر پر آپ نے آپ کو فتح حاصل ہو گئی ہے اب وہاں کا نظام تو چلانا ہے نا وہ اسلامی طریقے سے چلنا ہے یہ تو وہ کفری سسٹم چلتا رہے گا تو فائدہ کیا ہے فتح کرنے کا تو ہمیں تھوڑا وقت چاہیے کہ ہم تھوڑا ریسٹ بھی کر لیں گے اور جو ہم نے شہر فتح کیے ہیں وہاں پر ہم اپنے کوئی بندے نصب کریں وہاں پہ کوئی وہاں پر کوئی امیر ہوگا وہاں پہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ کوئی ایک سسٹم ہم چلانا چاہتے ہیں اور بلکہ آپ لوگ وہاں سے خلیفہ کی مرضی سے جو متعین ہونا چاہے جو آپ وہاں سے ان کو بھیج دیں جو گورنر یا جو آپ وہاں پر متعین کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھیج دیا جائے یہ خط پہنچا حجاج بن بین یوسف کو تیسر فائد یہ بتا بیان کیت کیا نے کہ ہم جب ریسٹ کر لیں گے تو اور ہمیں طاقت اور جذبہ ہمارا پھر زندہ ہو جائے گا اور ہم بہترین طریقے سے مزید اس جہاد کو جاری رکھیں گے تو جب حجاج کو یہ خط ملا تو حجاد بنی سفقفی نے اس خط کو دیکھ, دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہا دیکھو اب یہ بزدل ہو گیا ہے بہانا بناتا ہے تھکاوٹ کا تھکن کا اللہ کے راستے میں جہاد میں کیا تھکاوٹ ہوتی ہے کرنا جہاد ہے تو پھر یہ تھکاوٹ کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی یہ بزدل ہو گئے ڈرپوک ہو گیا اور کوئی بات نہیں ہے اصل میں ابن بن یوسف کی آپس میں بنتی نہیں تھی شروع سے اب وہ اس میں تھا اس تاڑ میں تھا کہ کوئی غلطی بر اش سے ہو جائے وہ میں اسے پکڑوں بھی اسی راستے پہ تھا کہ کوئی غلطی حجا بن یوسف سے ہو اور میں اسے پکڑوں ذاتی مسئلہ تھا ان کے بیچ میں یہ ہوتا ہے جو سیاست پڑھتے وہ جانتے ہیں بہرحال تو حجاد بن یوسف نے خط لکھا جواب میں غصے کے ساتھ کہ تم بزدل ہو گئے ہو تم یہ باندھنا بناؤ جہاد جاری رکھو یہاں پر ایک ایشاج کو غصہ آیا اور اس نے کہا میں نے حجاج کی بیعت کو اپنی گردن سے اتار دیا اس کو کوئی بیعت نہیں حجاج کی یہ ظالم شخص ہے گورنر تو بنا بیٹھا ہے لیکن اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھے الفاظ بھی کبھی استعمال کرے اور جہاد ہم کر رہے ہیں وہ اتنے دور بیٹھ کے مزے کر رہا ہے اس کا ہمارے حالات کا کیا پتا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے الٹا اس طرح کے خط لکھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بزدل ہیں ابھی مزہ اس کو چکاتے کہ بزدل کون ہوتا ہے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے بھی بے سے انکار کر دیا کہ حجاک کی ہمارے گردے میں کوئی بے نہیں ہے اور ابن ابدین ابن اشید بی کر لیم شد بھی تھا شا بھی تھا وہ کا والد شاعر تھا تو اس نے ایک شعر پڑھا کہ ہماری مثال حجاج کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص نے کہا کہ اپنے غلام کو گھوڑے پہ سوار کر دو اسے بھگا دو ریس میں اگر وہ ہلاک ہو گیا تو ہلاک ہو کیونکہ غلامی ہلاک ہو تمہارا کیا گیا اور اگر وہ جیت گیا تو پھر کسی ملتا ہے غلام کو ملتا ہے اس کے مالک کو ملتا ہے ہم زی... ابھی تک ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ہم اس راستے پہ نکلے ہیں فتح ہو رہی ہے تو اس بادشاہ کی اور جو وہاں پہ بیٹھا ہے تو ہمیں کیا ملا اسے تو ایسی باتیں بیچ میں آنے لگی دیکھیں شیطان اپنا کام کیسے کرتا ہے بہرحال دہشت کی بیعت ہو گئی لیکن خلیفہ ابدل ملک بن وان کی ابھی تک بیعت جاری تھی ان کے بیعت کو اپنے گرد سے نہیں ہوتا رہا جو لشکر ترکیا میں تھا کافروں کو قتل کر رہا تھا اور کافروں کے ملک کو فتح کر رہا تھا وہی لشکر اپنا رخ موڑ کر اب مسلمانوں کی طرف روانہ ہو گیا اور یہ مشن تھا ان کا کہ ہم نے حجاج کو ہر صورت میں اس سیٹ سے اتارنا ہے چاہے ان سے قتل بھی کیوں نہ کرنا پڑے بس ہمارا ایک مشن ہے یہ شخص ظالم ہے اس کو اس کرسی پر بیٹھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے یہ حق دار نہیں ہے اس کرسی کا تو راستے میں چلتے چلتے پھر شیطان نے اپنا کام کر دیا انہوں نے کہا دیکھو تم حجاج کو تو اتار چکے ہو اپنی گردن سے بیعت نکال چکے ہو لیکن حجاج کو نسل کس نے کیا گورنر کس نے بنایا خلیفہ نے بنایا تو خلیفہ جانتا تھا یہ ظالم میں پھر بنایا کیوں اس لیے تو خلیفہ جو خلیفہ عدم بن مروان ہے اس کی بیعت بھی جو اپنی گردن سے نکال دو اور راستہ نہیں ہے تمہارے لیے ان کے بعد جو بالکل درست ہے تو خلیفہ کو بھی خلیفہ کی بھی بیعت اپنے گردن سے اتار دی جب خلیفہ نمک بن مروان کو یہ پتہ چلا کہ وہ فوج اس کی طرف آ رہی ہے تو ظاہر اس نے اپنی حفاظت کرنی تھی اپنا دفاع کرنا تھا اس نے اپنی فوج جو موجود تھی اس کو تیار کیا اور سب سے آگے کون تھا حجاج بن یوسف تو لوگ فطرے میں پڑ گئے لوگ جانتے تھے کہ حجاج جو ہے ظالم ہے اور اسے تنگ تھے تو بعض لوگوں نے اس فطرے میں حصہ لیا علماء نے بھی بعض علماء نے تابعین نے اس فتنے میں حصہ لیا ابدن اشرد اب کے ساتھ تینتیس ہزار گھوڑ سوار تھے اور ایک لاکھ بیس ہزار فوجی تھے اپنے پاؤں پہ چلنے والے پاؤں پر چلنے والے تینتیس ہزار گھوڑ سوار تھے اور ایک لاکھ بیس ہزار ڈیڑھ لاکھ فوج تھی ڈیڑھ لاکھ،, لاکھ کا لشکر تھا اور بسرا میں داخل ہو گیا اور لوگوں سے بیعت لیتا رہا خلیفہ کی مخالفت کرتا رہا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے صرف حجاج کا ہی نہیں بلکہ خلیفہ کا بھی سامنا کرنا ہے کیونکہ اس نے اس ظالم کو متعین ہے اور ظالم کی مدد کرنے والا خود بھی ظالم ہوتا ہے تو اس فتنے میں آپ سوچ نہیں سکتے بڑے غلامہ بھی شامل ہوئے حسن بصری عامر الشعبی مالک بن دینار سعید بن جبیر جیسے عظیم ہستیاں شامل ہوئی اور لوگوں کو خلیفے کے خلاف تیار کرنے میں آگے آگے تھے عامر بن شاہد شعبی کا یہ نعرہ تھا ان کے خلاف جہاد کرو جنگ کرو کیونکہ یہ ظالم ہیں انہوں نے ضروریفوں پر کمزوروں پر ظلم کیا نماز کو قتل کر دیا اپنے وقت پہ نہیں پڑھتے دیر سے نماز پڑھواتے ہیں اور لوگوں نے ایسی باتیں سن کر علماء ہے ان کے ساتھ دیا یاد رکھیں میں صرف چار پانچ کا نام لیا چار پانچ اور بھی آگے ان کا نام لوں گا لیکن باقی سارے کے سارے جتنی بھی تھے انہوں نے حصہ نہیں لیا تفصیلات آگے آ رہی ہے جنگ شروع ہوئی قتل و غارت مسلمان مسلمان کا قتل کر رہا ہے یہاں سے جو فوجی مرتے تھے مسلمان تھے وہاں سے جو مرتے تھے وہ بھی مسلمان تھے جنگ کے سفین کے بعد ایک یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا وہاں پر تو علماء تھے صحابہ کرام تھے اشتہاد تھا سب حق پہ تھے اور وہ اشتہاد کے لائق بھی تھے لیکن کس کس کی نوعیت اور ہے وہ نہیں ہے یہاں پر علماء میں سے صرف چند نے ساتھ دیا باقی جتنی بھی علماء تھے تھے طبع تابعین سے سب نے انکار کیا کہ یہ غلط ہے یہ خروج ہے یہ شرائن جائز نہیں ہے لیکن شیطان کا اسفاثہ تھا علماء معصوم نہیں ہیں جسے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں بہس بھی تھا یہ سب جمع ہو گئے اور ایک لاوا سا پھٹا جو دبا ہوا تھا جنگ چلتی رہی جب خلیفہ نے دیکھا کہ قطر عورت زیادہ ہو رہی ہے مسلمان مر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ حجاج کو میں دس بردار کر دوں تو اس نے خط لکھا دن شہد کے نام خلیفہ نے خط لکھا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ حجاج کو میں برطرف کر دوں میں نے اسے کر دیا اور بلکہ تمہیں اس کی جگہ متعین کر دیا تم گورنر ہو بسرا کو ٹھیک ہے یہ فتنہ بند ہونا چاہیے مسمرہ کے قتل عام جو ہو رہے دونوں طرف یہ رکنا چاہیے ابن اش نے بات کو سمجھا لیکن کیونکہ اس کے ساتھ اتنی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے تھے اب اس کی نہیں چلتی تھی اپنی بات چلا سکتے ہیں اب بغیر مشورے کے نہیں اب اس نے مشورہ لیا اب مشورے میں یاد رکھیں اگر چار پانچ علماء مشورہ بھی دیں کہ کی کیا کرنا کیا نہیں کرنا جو تعداد ایک لاکھ آپ کے ساتھ ہے بات یہاں پر زیادتی کی آتی ہے جب ووٹ ہوتے ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے اچھے کتنے برے کتنے ہیں یا تعداد دیکھی جاتی ہے تعداد دیکھی جاتی ہے تو لوگوں نے یہ کہا جاہل بھی زیادہ ہوتے ہیں لوگوں نے کہا اب نے تم کیا کر رہے ہو اب جب ہم متمکن ہو گئے ہیں اور ہم جنگ جیت رہے ہیں اب خلیفہ ڈر گیا ہے بزدل ہو گیا ہے اب تمہیں آفر کر رہا ہے اب تم کیوں لینا چاہتے ہیں ہم نے تمہیں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تم گورنر پہ کیوں گورنر کیوں بننا چاہتے ہو ہمارا خواب تو وہ تمہاری کرسی وہ ہے یہاں پہ کہ تم نے کیا کرنا ہے نے انکار کر دیا انہوں نے خط لکھا جوابی خط کہ مجھے انکار ہے میں نے صرف حجاب بن یوسف کا مطالبہ نہیں کیا میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ میں تم کو بھی اس کرسی پہ نہیں بیٹھنے دینا ایک سو تین دن تک عبد ال نے لکھا ہے. ایک سو تین دن تک یہ جنگ رہی ایک سو تین دن حجات بن یوسف نے جب دیکھا کہ جنگ بڑھ رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے آہستہ آہستہ کیونکہ سب سے بہترین فوجی دستہ تھا یہ یاد رکھیں جو ترک کی طرف بھیجا گیا تھا تو حجاج نے چن چن کے لوگ بھیجے تھے اب اپنی تلوار اپنے سر پہ لگی تو اس نے دیکھا کہ ویک پوائنٹ کیا ہے اور یہ سیاست دانوں کے ایک واقعی یعنی دادی جاتی ہے حجاج بن یوسف کے جو سوچ تھی ایک جنگی سوچ جو ہے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے تو حجاب یونیورسٹی نے پوری اسٹڈی کی پوری فوج کی جو بھیج چکا تھا وہ سب سے زیادہ طاقتور کیونکہ فوج ایک وقت حملہ نہیں کرتی تھی کوئی دانی جانب تھا کوئی بائیں جانب تھا کوئی آگے تھا کوئی پیچھے تھا کوئی درمیان میں تھا جیسے تقسیم ہوتی ہے لشکر کی تو دیکھا گیا سب سے زیادہ طاقتور جو گروپ ہے جو گروہ ہے اگر اس پر ہم قابض ہو جائیں اس کو توڑ دیں تو ساری فوج نکارا ہو جائے گی اور دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور جو گروہ ہے وہ عرا کا علما کا ہے, ہے جن میں سارے علماء شامل تھے کیونکہ وہ تلوار سے بھی جہاد کرتے تھے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتے تھے تو سب سے زیادہ طاقتور یہی تھا حجاج نے آرڈر جاری کر دیا حکم دے دیا کہ سارے کی ساری طاقت ایک دن صبح اٹھے ساری کی ساری طاقت جو ہے اپنی اسی گروہ پہ لگا دیں باقی حصے جو ہے وہاں پر تھوڑے سے صرف ڈیفینس کریں تھوڑی سے تعداد میں لیکن ساری کی ساری طاقت اسی گروہ پہ لگا دیں اور ایسا ہی ہوا ساری طاقت وہاں پہ لگا دی اور ان کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا جو قتل ہونے تھے وہ قتل ہوئے جو بچ گئے وہ بھاگ گئے جو ہی وہ بھاگے سارے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ قراک کرا علما کا جو گروہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے ایک دن اشاج بھی بھاگا جب سر، سربراہ بھی بھاگے تو پیچھے کچھ نہیں رہتا تو وہ کمزور ہوئے انہوں نے بھی اپنے ان کو پتہ تھا حجاج نے چھوڑنا نہیں ہے ہم ایک لاکھ تو کیا دس لاکھ بھی ہوتے اس نے چھوڑنا یہ بہت ظالم شخص ہے اب ڈر ان کے دن میں پیدا ہو گیا اب پیچھے مڑنے کی کوشش کی تو کمزوری ہوئی جو بھاگنا چاہتے تھے وہ بھاگے اور حجاج نے جتنی اس دن ایک دن جتنی بھی لوگ اس کے ہاتھ میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑا اب یہاں پر سرنڈر کی بات نہیں ہے یہاں پر گردن اڑانی ہے بس یہ وہ ظالم شخص تھا بہرحال جیس کو ٹکڑے لشکر ٹکڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور شکست ہوئی حجاج یوسف کا جو لشکر تھا قتل کرتے گئے اور جو لوگ ملتے گئے ان کو یعنی جو جس تلوار اٹھے اس کو قتل کیا جس تلوار ڈال دی اس کو جنگی قیدی بنا دیا جیل میں ڈال دیا ابنان شاہ کہاں گیا ابن شاہد اس کے گھر والوں میں سے تیس اس کے رشتہ دار شخص جو تھے جو بڑے بڑے تھے سارے کے سارے بھاگے کہاں جاتے افسوس کی بات ہے ترک کی بادشاہ کی پناہ لے لی جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے دیکھے عزت کہاں تھی اب زلیل ہو کے سر خم کر کے اس بادشاہ کے رتویل کی طرف واپس گئے اور کہا کہ ہم تمہاری پناہ چاہتے ہیں رتویل کے چار چاند جا گئے ارے ابھی تو میں بھاگ رہا تھا یہی شخص تھا اب یہ میری پناہ لینا چاہتا ہے خوشی سے پناہ دے دی کیوں اب جو ملک بچے وہ تو بچ گیا نا اس نے اگر اس کو پناہ نہیں دیتا ہوں ان کی سلح کسی طریقے سے ہو ہوگی پھر اس نے مجھ پہ حملہ کرنا ہے اپنا مفاد ہے کچھ بھی نہیں آگے دیکھیں تو دنشہ نے پناہ لے لی ترکیا میں رتبیل رتبیل سے پناہ لے لی اور حجا جب کام دیکھا باقی جو لوگ تھے جس نے بھاگ رہا تھا بھاگے جس نے کہاں جانا تھا چلے گئے یہ فتنہ ختم ہوا ایسا کتنا تھا جس میں تر और تازہ سبز اور سب کچھ کو اس نے جلا کر راک کر دیا کسی چیز کو چھوڑا نہیں اور جو لوگ بھاگے ان میں سے امام عامر بن شہد شابی بھی تھے کیونکہ حجاج نے اپنے فوجوں کو بھیجا کہ نام لے کے ان کو میرے سامنے ضرور پیش کرو انہیں کی وجہ سے جو کچھ ہوئے انہیں کی وجہ سے ہوا ہے نشت کو بعد میں دیکھنا پہلے یہ لوگ جنہوں نے ساتھ دیے ہمارے اپنے رمان جو ساتھ یہ ان کو بلاؤ تو پکڑا گیا ہے امام شابی مشہور امام ہے امام شابی کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابن حجر عسقلانی ابن حجر عسقلانی تقریب تقریب میں لكن عامر بن شراحيل الشعبي ابو عمرو الثقه مشهور فقيه فاضي قال مفعول ما رأيت افقه منه مات بعد ال100 وله نحو 80 عام اخرجوا اصحاب الكتب السته هي وصف ہے اس بڑے عالم کا لیکن اب دیکھیے یہ خود عالم جب ان کو حجار کے سامنے لایا گیا تو حجار سے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا ایمیر حجار کو مخاطب ہے ایو الامیر ان الناس قد امرونی ان احتجال الیک لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جاتے ہی معذرت کر لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی بغیر میں الملہ و انہو الحق اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ حق ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی دیکھیں مجھ سے غلطی ہوئی اور میں معافی چاہتا ہوں وہ وغیرہ حق علیکم السلام و رحمۃ اللہ اللہ کی قسم میں اس مقام پر صرف حق کی بات ہی کروں گا کوئی یہ نہ کہے کہ تلوار سے ڈر گئے بڑے عظیم عالم ہے یہ لیکن غلطی ہو جاتی ہے اب اعتراف دیکھیں اللہ کی قسم میں اس وقت اس مقام پر یعنی موت کا مقام ہے میں کیا جھوٹ بولوں گا میں میں حق کی بات ہی کروں گا فواللہ تم تمرد نہ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تمہارے خلاف کاروائی کی ہر رب وحرب اور لوگوں کو بھی تمہارے خلاف بڑکایا وہ کل الجہد اور اپنی سارے طاقت اس میں لگا دی فما کن نہ بل اللہ اکبر تو نہ تو ہم طاقتور فاجر تھے طاقت تو تھی لیکن کچھ نہ کر سکے نہ ہم طاق، طاقتور تھے اور غلطی ہم سے ہوئی ولل اطخیال برارا اور ہم متقی مستقباروں میں سے بھی نہیں تھے غلطی جو کرنی فقط نصف فقط نسر واہ بے شک اللہ تعالی نے تم کو کامیابی عطا کی ہمارے اوپر وہ اب فرق ہے بنا فنصفہ اتفے اگر کوئی عذاب نزل کرنا چاہتے ہو ہمارے اوپر تو ہمارے اپنے گناہ ہیں وہ جرت علی کا دینا اور جو ہم نے جو ہمارے ہاتھوں نے کمائے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں سزا ملے گی وہ اگر تم معاف کرنا چاہو تو تمہاری طرف سے بردباری ہے وہ لکھا الخر میں اتنا کہوں گا کہ آپ کے حجت ہے ہمارے اوپر آپ حق پہ تھے اور ہم غلطی پہ تھے جب حجاج نے یہ دیکھا اور اس اقرار کو سنا تو حجاج نے جواب میں کہا تو اللہ شہبی احب الب اللہ قسم تم میرے لیے ان سے زیادہ پسندیدہ ہو اور بہتر ہو ہوئی ان سے زیادہ بہتر ہو جو میرے سامنے آتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ, ہاتھ میں خون ٹپک رہا ہوتا ہے ہمارے بندوں کا ہمارا خون اس کے طرف سے ٹپک رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے نہ کچھ کیا ہے اور نہ میں ان کے ساتھ تھا جھوٹ بولتا ہے موت کے ڈر سے اد امین تم امان میں ہو تمہیں کوئی قطر نہیں کریں گے تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے اد امین تھا نہیں دنیا اور اس کے بعد حجاج جو ہے یعنی پہلے بھی حجاج الما کی قدر کرتا تھا اور اس کے بعد بھی شابی کی بہت قدر کرنے لگا تو حجاج نے جانے سے پہلے اسے کہا مجھے تو بتاؤ شابی کہ ہمارے بعد جب ہم سے مخالفت کی ہے لوگوں کو دنیا کو کیسے دیکھا تم نے شابی جواب میں دیتے ہیں یعنی جب جماعت ٹوٹی ہے مسلمانوں کی اور دو گروہ بن گئے ہیں تو آپ نے اس دنیا کو کیسے دیکھا شامی نے جواب میں کہا اصلح اللہ الامیر امیر اللہ تعالی امیر کی اصلاح فرمائے دیکھ دعا تیرے بعد یعنی جب سے تم سے الگ ہوئے ہیں اور اس فتنے میں حصہ لیا ہے نیند آنکھوں میں آئی ہی نہیں سونا نیند اڑ گئی اور بھاگتے بھاگتے گھر چھوڑنا پڑا نا بھاگتے بھاگتے جنگلوں میں اور غاروں کی طرف رخ کیا اور دل میں ڈر بھر گیا اور دل و دماغ کے اندر پریشانی اور غم بیٹھ گیا اور وہ افقط و فقط تر سالحل اخوان یہ دیکھیں اور جو میرے اچھے دوست ساتھی علما تھے ان کو بھی میں چھوڑ گیا تھا اجیت امیر خلفا اور تمہارے صحبت سے اچھا مجھے اور کچھ نہ ملا یہ بات کیوں کی آپ جانتے ہیں جب عالم اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور درست دے رہا ہوتا ہے اس کا مقام ہوتا ہے جب غلطی ہو جاتی ہے اور اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے جو فتنے کا باعث بنے اس میں مسلمانوں کو قتل عام ہو تو اس کی سزا یہی ہوتی ہے پھر لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے توبہ کی توفیق دی توبہ کر لی انہوں نے اور حجاک سے معذرت بھی کر لی بہرحال حجاج نے جتنی لوگوں نے بھی اس فتنے میں حصہ لیا ان کو بلاتے گئے اور قتل کرتے گئے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ تیس ہزار کو حجاج نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ایک لاکھ تیس ہزار جن میں محمد بن صاحب ابی وقاص صاحب ابی وقاص جانتے ہیں مشہور صاحبوں کے بیٹے محمد تھے وہ بھی شامل تھے اس فتنے میں ان کو قتل کیا اور بہت ساری جماعت سادات کی علماء کی ان سعید بن جبیر مسلم بن یسار ابوالجوزہ ابو منہال ابو ریاح مالک بن دینار یعنی جن لوگوں نے حصہ لیا تھا حسن بصری وغیرہ اور ان لوگوں نے اس لیے حصہ لیا تھا یہ جو بڑے علماء ہیں دن اشیات کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا ساتھ دیں حجاج کے خلاف اور خلیفہ کے خلاف اور ایسا ساتھ دیں جیسا کہ لوگوں نے جنگ جمل میں ممینہ عائشہ صدیق قبرانہ کا ساتھ دیا تو آپ اپنے ساتھ ان لما کو شامل کر لیں خاص طور پر حسن بصر کو آگے کر لیں آپ جب یہ ایک شخص آگے آگے اس کے ساتھ اور بھی آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو اس لیے ان لوگوں نے حصہ لیا ان کے ساتھ ساتھ ابن ابی لیلا فقی پلح بن مشرف بن سیب اب یہ آٹھ دس نام ہو گئے تقریباً یہ سب ساتھ تھے ان میں سے ایک کہتے ہیں بلکہ جنہوں نے حصہ نہیں لیا غازن ایوب ہیں ایوب سختیانی اللہ علم وہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو بناش کے ساتھ نہیں نکلا اللہ یہ کہ کہ اسے قتل کر دیا گیا جس نے بھی حصہ لیا بناش کے فتنے میں اس کا قتل ہوا اور جس نے حصہ نہیں لیا اسے نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس فتنے سے فتنے کے شخص سے بچایا اب جب حجاج نے جس کو کرنا تھا کر لیا اب بڑا بڑا دشمن باقی ہے خط لکھا رتبیل کو اے رتبیل ابدن شہد اور اس کے ساتھ میرے حوالے کر دو نہیں تو اللہ کی قسم ایک ملین فوج ایک ملین ایک لاکھ نہیں ایک لاکھ ایک ملین فوجی لشکر میں دے کے آؤں گا اور ان کو بھی قتل کروں گا اور تمہیں بھی قتل کروں گا اب یہاں پر رتبیل نے دیکھا کہ ایک لاکھ نے یہ کام کر دیا میرے ملک میں تو ایک بلین کیا کرے گی تو اور راستہ نہیں ہے حوالے کر دون اشیا کو حد کڑے لگائیں ان کے گھر والوں میں سے جو تیس ساتھی تو ان کو بھی حد کڑے لگوائیں لے کے جا رہے تھے واپس ہجار کی طرف جب قلعے کے اوپر والے حصے سے گزر رہے تھے ابن اشاس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر لی کہاں تھا وہ مجاہدوں کا سردار جو جنت کے راستے پہ چل رہا تھا اور کہاں یہ خودکشی جو جہنم کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے دیکھیں غلطیاں بہت قسم کی ہوتی ہیں بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو صرف جان لیوا نہیں ہوتی بلکہ انسان کی دنیا آخرت بھی ناکام کر دیتی ہے تو رتویل نے اس کا سر کاٹا اب کچھ ثبوت بھیجنا ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جان دے دی میں نے دفن کر دیا سر کاٹا اور حجاج کو بھیج دیا حجاج نے سر کو دیکھا में میں اس سر کو पूरे پورے में میں پھر پورے شام میں پھر مدینہ کی طرف پھر عراق کی طرف پھر مصر کی طرف جتنے مسلم ممالک تھے سب میں اس کے سر کو گمایا اور یہ اعلان کیا کہ یہ سزا ہوتی ہے جو خلیفے کے ساتھ کاروائی کرتا ہے اس طریقے سے جو راہ را سے ہٹ جاتا ہے پھر اسے دفن کر دیا حیف بن قطیر بڑی پیاری بات کرتے ہیں یہاں پہ فرماتے ہیں تعجب کی بات تو یہ ہے ان لوگوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے جن لوگوں نے میرے شخص کی بیعت کی کس طریقے سے انہوں نے ایک خلیفہ جو بیعت ہو چکا تھا اور تھا بھی قریش میں سے ان کی بیعت کو چھوڑ کے ان کی خلافت کو قدم سے نکال دے ایک کندی شخص کو جو کندا فیملی سے تعلق رکھتا تھا اس شخص کی بیعت کر لی اور ایسی بیعت جس پر الحلق بھی راضی نہیں تھے آگے فرماتے ہیں اور جب یہ ایک غلطی تھی اور ایک فتنہ تھا تو اس کی وجہ سے جو بہت زیادہ شر پھیلا امت میں اور ہلاک ہوئے بہت زیادہ مسلمان تمہیں صرف اتنا ہی کہوں گا ان علی اللہ ہوں انہیں یہ ابن کفیر رحمتہ اللہ کا فرمان تھا ابن اثیر نے لکھا ہے اس قصے کے بعد کہ ایک انصار میں سے ایک شخص آیا امر عبدالعزیز کی طرف رحمت اللہ علیہ اجمعین اور یہ کہا کہ میں فلام ب فلام کا بیٹا ہوں میرے دادا جو صحابی تھے جنگ بدر میں حصہ لیا پھر جنگ عہد میں حصہ لیا اور بہت سارے مناقب بیان کرتے رہے تو عمر امر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک شخص کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہیں مناقب باپ دادوں کی سر اٹھا کے پھرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اور جن لوگوں نے جن عشق فطر میں حصہ لیا آج وہ کثر جھکا ہوا ہے کیوں نے یہ ایک بڑی غلطی کیوں کی تو اس قصے میں جو اہم پیغام ہے میں وہ, وہ بیان کرتا ہوں نمبر ایک سیب جبیر کو قتل تو کیا اس یہ تو واضح ہے حسن بسری کے متعلق اختلاف ہے کہ قتل کر دیا گیا ہے وہ خود مرے ہیں اللہ علم لیکن صاحب مجھے بیر تو پکی بات ہے ان کو قتل کر دیا گیا اس قصے کے جو اہم پیغام ہے نمبر ایک کہ فتن فتنے جب شروع ہوتے ہیں تو خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اس میں خیر ہے اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں من عصم اللہ اللہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس فتنے میں بہت سارے صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ بعض علماء بھی شامل ہوئے نمبر دو جب فتنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھیرنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی زد میں صرف برے لوگ نہیں آتے بلکہ اچھے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اسی اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ اس فتنے سے ڈرو جس فتنے میں سب شامل ہو جاتے ہیں صرف ظالم ہی نہیں بلکہ عام لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں اور ابن ابنصیر نے یہ لکھا ہے اپنی تاریخ میں کہ حجاب بن یوسف نے جب کسی پکڑ لیتا جو اس فتنے میں شامل تھے تو اسے کہتا کہ تم اپنے اوپر یہ کہہ دو یہ گواہی دو کہ میں نے کفر کیا اگر کفر کی گواہی دے دیتے اسے معاف کر دیتا کفر کی گواہی نہ دیتے تو اسے قتل کر دیتا تو ایک یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص بڑی داڑھی تھی گھنی داڑھی تھی حجاج بن یوسف نے جب وہ داخل ہوا تو حجاج بن یوسف آپ نے جو جلید سے کہا کہ میرے نئی خیال کیا اپنے اوپر کفر کا الزام لے گا کہ میں کافر ہوں اس لیے اس کو پہلے قتل کر دو تو اس نے سن لیا جس کو مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو میں سب سے بڑا کافر ہوں مجھے تم مارنا چاہتے ہو دھوکہ دینا چاہتے ہو مجھے معاف کرو میں سب سے بڑا کافر ہوں کیونکہ اگر اقراہ کی وجہ سے کوئی کفر کلمہ کہہ دے تو کافر نہیں ہوتا وہ تو بکرا ہے تلوار سر کے اوپر ہے تو جان تو بچانے تھی اس نے تو اس نے کہا مجھے دھوکے میں نہ رکھو میں سب سے بڑا کافی ہوں میری جان بخش دو بس برہر تو ایسے لوگ بھی تھے برہر نمبر تین جب فتنے ختم ہوتے ہیں تو ندامت شروع ہو جاتی ہے جب شروع ہوتے ہیں تو خوبصورت ہوتے ہیں نا جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے بیانک شکل سامنے آتی ہے اور ندامت شروع ہو جاتی ہے جن لوگوں نے فتنے میں حصہ لیا اور فیوز بن حسین یعنی کہتے ہیں کہ ہمیں جب حجاج نے جب پکڑا لوگوں کو تو ایک شخص تھا ابا عثمان یعنی فروز جو تھا ابا عثمان احسمان کہتے ہیں کہ تمہیں تم کیوں لوگوں کے ساتھ نکلے ہو نہ تو تمہارا خون لوگوں کے خون میں سے ہے نہ تمہارا گوشت لوگوں کے گوشت میں سے ہے یعنی تم ان میں سے تو ہے ہی نہیں تم تو اچھے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے تو شخص نے کہا اے امیر یہ فتنہ تھا اور فتنہ پھیل گیا تھا ہم نے بھی حصہ لے لیا لوگوں نے لیا ہم نے بھی لے لیا ان کے ساتھ حجاج انہوں سے قتل کر دیا اور عمر بن موسا نے یہ کہا کہ حجاج میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اتنا بڑا فتنہ تھا جس میں اچھے اور برے سب شامل ہو گئے ہم بھی شامل ہو گئے اور آج ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں اگر تم معاف کر دیتے ہو تو تمہارا احسان ہے اگر قتل کرتے تو ہمارے اپنے گناہ ہیں تو حجاج نے جواب میں کہا تم نے یہ کہا کہ اچھے لوگ شامل ہوئے تو تم نے غلطی کی ہے یہ جھوٹ بولت تم نے اچھے کہاں تھے جن جو لوگ شامل ہوئے تو وہ تھے برے اچھے لوگ کہاں سے تھے ہاں جو برے تھے آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ تمہیں سچ کا کہ سارے کے سارے برے تھے اور اسے قتل کر دیا اس لفظ پہ اس نے یہ کیوں کہا کہ اچھے لوگ بھی تھے شامل تھے نمبر چار جب فتنا منتشر ہو جاتا ہے تو جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں جیسے اس کو یہ کہا گیا دن ارشاد کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ ایسے جنگ کرے جیسے عمر ایسے سودے والدینوں کے ساتھ جنگ جمل میں ووٹ کو گھیر لیا تھا اور اس میں حصہ لیا تھا تو یہ جو قرآہ ہیں احسن بسرے وغیرہ ان کو اپنے ساتھ شامل کر دیں تو لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں یعنی خود بھی مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی آہستہ آہستہ بلاتے گئے اور جو شامل ہو دوسرے بھی دوسرے تیسرے کو بلایا تو اس طریقے سے فتنے بڑھتے ہیں نمبر پانچ کثرت زیادہ تعداد فتنے کا باعث بن جاتی ہے کبھی, کبھی تو انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس تعداد بہت زیادہ ہے تو بس میرے پاس سب کچھ ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو دیکھ لیں ایک لاکھ پچاس ہزار ڈیڑھ لاکھ کی تعداد تھی لیکن کچھ کر نہ سکے نمبر چھ یہ قاعدہ ہے کہ فتنے کے بعد ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے فتنے میں کبھی خیر ہوتا ہی نہیں فتنے میں ہمیشہ شر ہی ہوتا ہے اور اس کا اینڈ بھی شر ہوتا ہے ہمیشہ جیسا کہ نے کیا کیا کیا خودکشی کر لی اینڈ کیا تھا اس سے بڑا شر کیا تھا اس کے لیے نمبر سات ابن اشاط نے اس فتنے میں کیوں کامیاب ہوا کیونکہ اس نے اس فتنے کو شریعت کا لباس پہنا دیا اور شرعی قدم اٹھایا کہ ہم اللہ تعالی کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں ہم اس ظالم کو ہٹانا چاہتے ہیں یہ ظلم کرتا ہے یہ قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے اور ہم اقتدار لے کے اور حق بات کریں گے قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس ظلم کو ختم کریں گے اور حق بات یہ تھی حق بات جو تھی ابدن اشرف کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا جیسے میں نے پہلے بیان کیا نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابدن اشرف اور حجب یوسف کی بنتی نہیں تھی آپس میں ایک جیسے کہتے سر جنگ ہوتی ان کے آپس میں سر جنگ چل رہی تھی اور کافی لوگوں نے دیکھا بھی ہے اور خلیفہ نے بھی ان کو کہا تھا کہ کس طریقے سے نہ کرو لیکن کیا, کیا کر سکتے جب دو طاقتیں ایک کے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اس طریقے سے انسان کی عجیب سی فطرت ہے یہ بعض لوگوں کی نمبر آٹھ جب فطرت پھیل جاتا ہے تو اس کی آگ سب سے پہلے اس کو لپیٹ میں لیتی ہے جس نے اس کو شروع کیا ہے اور سب سے برا اثر اسی پر ہوتا ہے جس نے اس کو شروع کیا ہے اشارت نے شروع کیا تھا سب سے زیادہ نقصان بینش کو ہوا اگرچہ دنش... ح... دیکھا جائے خلیفہ نے اب اس کی ڈیمانڈ پوری کر لی کہ نہیں یعنی جب اس کا پہلا قدم تھا کہ حجاج کو اتارنا ہے خلیفہ نے مان لیا کہ نہیں مان لیا خط میں لکھا بھی تمہیں اگر چاہیے کہ اس کو میں دستبردار کر دوں اور اس عہدے سے ختم کر دوں گورنر کے عہدے سے تو ٹھیک میں نے آپ کی یہ ڈیمانڈ آپ کا یہ مطالبہ میں نے مان لیا اتنا ہی نہیں بلکہ تمہیں اس کی جگہ متعین بھی کر دیا جو سر جنگ تھی جیت ہوئی کہ نہیں لیکن نہیں سیتا نے اپنا کام کر دیا اب نہیں ساتھ دے جتنے بھی لوگ تو نے یہ مشورہ دیا نہیں ابھی ابھی, ابھی اب اب ہم تو تمہیں خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں اب خلیفہ کی بات کہاں تک دور کی بات اب وہ گورنر کی سیٹ بھی گئی اور آخر میں موت بھی تو حرام موت ہوئی نمبر نو جس نے بھی جماعت کو چھوڑا اور ایک فتنے میں شامل ہو گیا تو اس نے اپنا گروہ بنا لیا. یاد رکھیں ایک جماعت ہے رسون جماعت کی ایک جماعت ہے ہم کہتے ہیں لسنت اور جماعت یہ وہ جماعت ہے جو سنت نبی وسلم پر جمع ہوئے یہ راستہ معروم ہے سروساہی کا یہ راستہ ہے یہ جو اس راستے کو اس جماعت کو چھوڑتا ہے اور فتنے میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ خود اگرچہ اکیلا کیوں اس اکیل اکیل اکیل نے فرقہ بنا دیا اپنا اس نے اس جماعت کو چھوڑا اس سے ٹوٹ کر ایک اور جماعت بڑھانی نمبر دس اس فتنے میں جو بڑا پیغام اور سبق ہے وہ یہ ہے کہ شرعی آداب کا علم حاصل کرنا اور مضبوطی سے اسے تھامنا یہ بہت ضروری ہے لیکن صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا ہے صرف ہدایت کے راستے پہ چلنا کافی نہیں اس پہ ثابت ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائیو ثابت قدمی جو ہے اس کی دعا مانگتے کرو اللہ تعالیٰ سے ان ملا خواتین یہ دیکھو کہ یہ شخص کتنا نمازی ہے کتنا پرہیزگار ہے یہ دیکھو اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو شرعی آداب جو ہے شریعت کا علم جو ہے اس کو حاصل بھی کرنا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع صحاح کی توفیق عطا فرما اور اس پر چلنے کی ثابت قدمی، ثابت قدمی کی بھی توفیق عطا فرما ان آداب میں سے میں چند یہاں پہ بیان کرتا ہوں نمبر ایک فتنس فتنوں سے دور رہنا آگے آنے کی دور سی بات ہے جب بھی جہاں فطر آپ کو نظر آئے تو اس سے دور ہو جاؤ بس نمبر دو حلم سے بردباری سے حکمت کے ساتھ سوٹ سمجھ کر فتنے کو سمجھنا یہ فتنہ ہے یہ کیا ہے جلد بازی نہیں کرنی جب فتنہ شروع ہوتا ہے تو ہر بندے کا اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اب پوری طریقے کو دیکھ رہے ہیں. جہاں پر فتنہ شروع ہوا عوام الناس بھی فتو دینا شروع کر دیں علماء کچھ بھی کہتے رہے ہیں. اب لاکھوں کے تعداد میں لوگ بات کریں اور یہی بات درست ہے علماء کی کون سنے گا پھر اور بعض جلد بازی میں آ کے عوام اللہس کے یا کم علم سن لوگوں کی بات سمجھ کے یا یاب علم کی بات کو سن کے بڑے علماء کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے صبر تحمل سے علم بردباری کے ساتھ سوچ سمجھ کر حکمت کے ساتھ سب لوگوں کی رائے دے کے علماء کی طرف رجوع کر کے اس کو سوچنا چاہیے نمبر تین مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا اور جو بھی اس خلیفہ وقت ہو جو حاکم وقت ہو اس جماعت کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہی اس وقت شرعی حاکم ہے اور اسی کی بیعت ہوئی ہوئی ہے اس کی بیعت ہماری گردن میں ہے بغیر علماء کے رجوع کرنے کے وہ ہم بیعت میں گردن سے نہیں اتار سکتے نمبر چار ہمیشہ ان علماء کا ساتھ دینا ہے اور انہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور انہیں کے فتحوں پہ عمل کرنا ہے جو رسند و جماعت کے علماء ہیں جو توحید اور سنت کا سبق دیتے رہتے ہیں اور انہی سے علم حاصل کرنا چاہیے اور انہی کی فلم برداری کرنی چاہیے نمبر پانچ ہمیشہ جتنی بھی رائے آپ کو پہنچتے فتنے کے دور میں جتنی باتیں آپ کے کانوں میں آتی ہیں اس کو شریعت توحید السنت کے ترازو پر علما کے اقوال علماء کے اقوال و فرامین پر تول کر جو حق ہے اسے لے لو اور جو باطل لو اسے دھتکار دو چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو کیوں نہ ہو تو اس کو تولنے کا آپ کے پاس ایک ترازو ہونا چاہیے وہ ترازو کون سا ہے قرآن اور سنت سرو سال کی سمجھ سے علماء کی سمجھ سے نمبر چھ جب فتنہ شروع ہوتا ہے تو ان کو بھی بے نصیحت ہے جو اپنی زبان کو اگام نہیں دیتے فتنوں میں بس بولتے ہی رہتے ہیں جو کچھ منہ میں بول دیا جو خبر سنی سچ ہے غلط ہے جھوٹ ہے جو کچھ بھی ہے اس کو آگے بڑھایا بہتر تو یہ تھا ان کے لیے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو قائم رکھتے اور جو بھی اڑتی ہوئی خبر ہو اسے علماء کی طرف پیش کرنے سے پہلے کبھی کسی کی طرف نہ پہنچاتے یہ, یہ کرنا بہت ضروری ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عام سی باتیں کیا ضرورت ہے اسی باتیں کرنے کی بات ہم نے سنی کہہ دیے فتنہ ہے اب شر موجود ہے تو اس شر میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات اچھی ہو اور یہ شر کم ہو جائے آپ کو کیا پتا کہ یہ جو بات اڑتی ہوئی آپ نے سنی ہے یہ آگ کو مزید جلاتی ہے یا اسے دباتی ہے آپ کو کیا پتہ یہ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور آخر میں نمبر سات جب فتنے آتے ہیں تو علماء کو علم ہوتا ہے وہ جانتے ہیں اپنے علم کے ترازو پہ اسے تولتے ہیں جو علم ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ یہ فتنے سے بچنا ہے اور ان کی بات یہاں پہ ماننی چاہیے اور جب فتنے چلے جاتے ہیں تو پھر سب برابر جاتے عوام کو بھی پتہ چل جاتا ہے کیا فائدہ ہے تو پہلے سے علماء کی بات سنی کیوں نہیں؟ اب جب بھی فتنہ ہوتا ہے اور اس میں شامل ہوتے ہیں یا شامل نہیں ہوتے تو جب آتے ہیں تو علماء سب سے پہلے خبر ہوتی ہے سن 1417 میں جو پہلے دھماکا ہوا تھا ریاض میں اور اس میں سارے کافر مرے تھے جو معاہد تھے وہ مرے تھے شیب نظمین رحمت اللہ علیہ جمعے کے خطبے میں آج بھی وہ کیسے موجود ہے فرماتے ہیں کہ یہ مذہب جو یہ خوارج کا مذہب ہے آج کافروں کو قتل کرتے ہیں کل یہی لوگ ہوں گے جو مسلمان کو قتل کریں گے سبحان اللہ عالم کی دیکھیں کیا علم غیب جانتے ہو آج مجھے بتائیں ان حملوں میں کافر مر رہے ہیں مسلمان زیادہ مر رہے ہیں کون مر رہا ہے اس دن صرف کافی مرتے ایک مسلمان نہیں تھا تو دیکھیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ فتنا ان سے بچنا چاہیے آج تو کافروں کو مار رہے ہیں اور وجہ کیا ہے ان کا عذر کیا ہے کہ کافر یہ ہیں وہ ہے وہ فرماتے ہیں یہ عذر جو کافروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہی عذر استعمال کریں مسلمانوں کے لیے آج وہی ہے کہ نہیں کہ حکمران کافر ہے جس نے حکمران کو بنا منو بھی کافر ہے سبحان اللہ تو جب فتنے آتے ہیں علماء کو خبر ہوتی ہے علما کے ساتھ نہیں چھوڑنا میرے بھائیو امت کے جو مرتبہ بڑے علما کو کبھی نہیں چھوڑنا جو اتنے چلے جاتے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب صاف ہو جاتا ہے پھر پتہ چل جاتا ہے من الفتن اللہ فتح نہیں ماں با رمین ہومین اور اس قصے سے یہ واضح ہوا اگر آج کے دور میں بعض علماء بھی شامل ہیں تو یاد رکھیں اس دور میں بھی علماء شامل تھے حق کا معیار یہ نہیں ہے کہ کون عالم شامل ہے کون نہیں حق کا معیار یہ ہے کہ قرآن و سنت صلی صالحین کے منہج پر اس بات کو تولو اگر اس پر متفق ہے تو الحمدللہ اگر مخالفت ہے تو یہ فتنائی سے بچو یہ کبھی حق نہیں ہو سکتا